وہ رحمان ہی ہے اللہ جس نے قرآن کی تعلیم دی اسی نے انسان کو پیدا کیا البیان اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا شمسوارو بی خب سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں انجمو شروع اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں سم اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے اللہ تو فلمیز کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو ع اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرونا اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے تخلت الخم اسی میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں والحب اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی ربكما اے انسانوں اور جنار اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے خلق اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا وہ جن نعت کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ابھی ائی البی کمت اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے المغربین دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے ای آلائی ربكما اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے مرج اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں ابھی الا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چٹلاؤ گے یخر ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے ابھی الب اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ال جو اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں اب, ای اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے من منالی ہن اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور صرف تمہارے پروردگار کے جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے کلو افیش آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی شان میں ہے ابھی الا اروبی کما اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے سنفرولا کم او اے دو بھاری مخلوق ہمن قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو گے یا معشر الجن والانس انسین استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اے انسانوں اور جنات کے گرو اگر تم میں یہ بلب ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے کبھی آبی کما تل اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کا شولا اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے تبھی آر کدیب اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گے ارن شکن تنگ کدیح غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا ای آلائی ربكما اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذنبِهِ إِنسُ وَلَا جَان پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے ابھی ائی ربکما تکذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام مجرم لوگوں کو ان کے علامتوں سے پہچان لیا جائے گا پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا فبئی آلائی ربکما تکذبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ہاتھی جہنم التي يکذب بها المجرمون یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے حمیم آن یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے کبھی ائی آزیب اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جن اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے بھی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انہیں دو باغوں میں دو چشمے بہر رہے ہوں گے بھی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے کل زوجان ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مت کی فرش بطائنها من استبرق جن وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے انہیں باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے المجا وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مر جان ابھی کم تدیب اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردیگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہل الاحسان احسانی الاحسان اچھائی کا بدلا اچھائی کے سوا اور کیا ہے ای اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے امی دونوں ہی میں جنتا اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مدح دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے میں فکی ہوں انہی میں میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے سی میں خوبصیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی ابھی کم اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے رو مقصورات کو سورو وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے لمیا کو متلا ہوں والا ج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 اُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَان <Antarctica> <صحیح> وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دل جللی بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے کرم والا بھی